بسم بسّ الرحمن الحمۃ الرحمد صلی اللہ علیہ وحم وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مثلاً میں موجود تمام گروس برادران فارون سب کو شامل کو شموس باقی سلامت کہتے ہیں آپ اتوار ہونے کے حوالے سے ہمارے سلسلے درست عقائد کے حوالے سے بنداخی نے سلسلہ درج شروع کیا تھا عقائد نعوا شاہ صوالن و جوہن بنداخی نے لکھا تھا اس میں سے جو اس کتاب کے متن کو آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں کیونکہ یہ کتاب سوال اور جواب کی شکل میں ہے اور عقائد شاہ شرحمۃ کیادیہ سے ہاں جی اصل مطالب کو لیا گیا اور اس کو مختصر سوالات اور جوابات کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا ہوں اور اس میں درس نمبر چار آپ لوگوں کے مبارکہ متا پہنچا چکا ہوں اور ابھی درس نمبر پانچ درج نمبر پانچ اس سلسلے میں ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوال ہے اللہ واحد اور اللہ احد میں کیا فرق ہے جب ہم بولتے ہیں اللہ واحد ہے ہاں اور اللہ احد ہے جس طرح سر توحید میں آیا قلعہ وحد کے جو اللہ عہد ہے اور قائم بور جگہ میں اللہ واحد الاحد بھی آ گیا ہے واحد احد دونوں کے ساتھ بھی آیا ہے تو واحد اور احد میں کیا فرق ہے سوال ہے تو جواب اللہ واحد کا مطلب ہے مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں واحد یعنی کیا ہے ایک ہے اس کا کوئی شریر نہیں یعنی ایک ہے دو ہے تین چار پانچ نہیں ہے صرف ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا کوئی شریر نہیں کوئی ہم نہیں اور اللہ احد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ایسی ذات پاک ہے جو ایک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی جز نہیں ہے بلکہ وہ یکتا آزاد ہے اس کا کوئی جز نہیں ہے ہاں جی؟ ایک ہے اور اس کا کوئی جزو بھی نہیں ہے جیسے آپ کی مثال سمجھنے کے لیے انسان کے روح کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو ہمارے جسم کے تو اعضاء ہیں ہاتھ پیر ہاں جی؟ اور اسی طرح سر جسم کے مختلف اعضاء ہیں لیکن روح کے ناپر اس سے آزاد تصور نہیں کر سکتے ہیں علماء فرماتے ہیں روح کو عمر مجرد کہتے ہیں ایک ایسی وجود ہے اللہ کے حکم سے کہ اس کے کوئی اعضاء نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات والد جو اور یہ احاط کے کی معنی کیا ہے احاط کے یہ ہے کہ اللہ ایسی ذات پاک ہے جو ایک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی جس نہیں ہے بلکہ وہی یکتہ ذات ہے سوال نمبر دو جو ہے کیا اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ یعنی جس کو ہم صفات ثبوتیہ سے اس سے پہلے درس میں بیان کیا تھا کہ علم اللہ کا علیم ان ہونا ہاں جی اور بصیر دیکھنے والا ہونا سمعون سننے والا ہونا قادیر ان قدرت والا ہونا زو ارادت ان صاحب ارادہ ہونا ضو کلام بات کرنے والا ہونا اور واجب الوجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اور حاجن ہاں جی صاحب حیات ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے ہاں جی ان صفات کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات زاویز مطلب یہی مراد ہے جیسے علم و قدرت وغیرہ اے ذات ہے مطلب چونکہ ہمارے جو ہے علم ہم ایک بات کچھ نہیں جانتے تھے پھر ہم نے سیکھا تو ہمارے ہمارے علم اور قدرت اے ذات نہیں ہیں. ہم بعد میں ہم نے حاصل کیا پیدا ہوتے وقت ہم کچھ نہیں رہتے ہماری قدرت بھی بعد میں ایسا ایسا حاصل کیا جی؟ اور لیکن جو کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حصہ ہیں یعنی بلکہ اللہ ازل سے ہے اور وہ ان تمام صفات سے متصف ہے سوال تو جواب جی ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات منہیس المجموع یعنی, یعنی یہ تمام صفات ذاتیہ کو ایک ساتھ جمع کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کا حئی ہونا صاحب حیات ہونا علیم ہونا شمیع بصیر ہونا قدیر ہونا جو ارادہ زو کلام موہنج ہونا یہ تمام صفات کو منحیث المجموں ان سب کے مجموعے یہ سب کا مجموعہ جو ہے یعنی ان تمام صفات ذات کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تو اے نژات ہے یعنی ان میں سے ایک ایک صفات ذات نہیں ان سب کے مجموعہ جو ہے مجموع من منحص مجموع یہ کہوں گے اللہ یعنی ان تمام صفات کا حامل ذات یعنی اللہ یعنی کہ ویسی ذات جو ان تمام صفات متصف ذات ہے لہٰذا یہ تمام صفات منحص مجموع اے نژاد ہے یہ بھی عقائد میں ایک بہت اہم صفات ہے کہ ہماری صفات غیر ذات ہے اللہ تعالیٰ کے صفات اے نجات تھے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی صفات اے نجات یہ بعد میں اس پر اضافہ ہو چکی چین اللہ میں پہلے کوئی کمی ہو بعد میں اس میں اضافہ ہو کے اس کو پورا ہو گیا ایسا نہیں اللہ ازل سے اور آپ تک جو اللہ ان تمام صفات سے متصف ہے پھر کیا اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اس کی ذات سے کبھی جدا بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم دیکھا نا ہم کہ ہماری صفات میں علم ہے تو ہم پہلے ہم کچھ نہیں جانتے تھے پھر سیکھا پھر بڑھاپے میں بھول جاتے ہیں کبھی کوئی بیماری لائق ہو جاتے ہیں ہم سے وہ علم بھول سکتا ہے ہم ویسے بھی انسان پہ نشان طاری ہو سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی بھی اس طرح یہ صفات جو ہیں ہاں پہلے سن سکتے ہیں ایک بات آتا ہے نہیں سن سکتے ہیں پہلے ہم دیکھ سکتے تھے بس بسیتے پھر نہیں دیکھ سکتے ہاں پہلے ہم بڑے قدرت تھے طاقتور تھے بڑھاپے میں ہاں جی بچے کا محتاج ہو جاتا ہے تو اللہ کے بارے میں یہی سفار کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یعنی اس کی ذات سے کبھی جدا بھی ہو سکتی ہیں سوال تو جواب یہ ہرگز نہیں جواب یہ ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جو سات صفات آپ کو بیان ہو گیا واج الجود ملا کے آٹھ صفات چونکہ ان ذات ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات لہذا جب سے اللہ تعالیٰ ہے تب سے وہ ذات ان صفات سے متصب ہے اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ سے الگ ہونا محال اور ناممکن ہے چونکہ تو وہ اللہ نہیں رہے گا لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات جب سے ہیں وہ ان تمام صفات سے حیات سے علم سے قدرت سے ارادے سے ہاں جیسا کلام ہونا ان تمام صفات کمالی اور ذاتی سے اللہ ازل سے متصب ہے اور اب تک متصر رہے گا یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ سے الگ ہونا محال اور ممکن ہے جس طرح اس کی ذات پاک کے لیے کوئی ابتدا یا انتہا کا تصور کرنا ناممکن ہے کہ اللہ کی ذات کب سے ہے اور کب تک رہے گا ہاں چنانچہ صفات ذاتیہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کب سے جاننے والا ہیں کب سے سننے والا ہیں کب سے دیکھنے والا ہے کب سے صاحب کلام ہے کاف سے سایہ ارادہ ہیں یہ اللہ کے لئے تصور ناممکن ہے جیسا اس کے ذات کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے تو وہی ذات ازل جو ان ازل سے انصفات سے متصف ہے تو اس کے صفات کے لیے بھی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے صفات بھی جب سے اس کی ذات پاک ہے وہ ذات پاک ان صفات سے متصف ہے اور متصف رہے گا یہ صفات اس کے اس پاک ذات سے کبھی بھی ایک پل بند کے لئے بھی ایک لمحے کے لئے بھی اس سے جدا نہیں ہوتی ہے، ایسے مقدس اور عظمت کا مالک ذات ہے روزان میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو سوالات تھا اس کے ذات کے بارے میں ہاں جی یہ ہوا بیان ہو گیا کہ اللہ واحد ہے اللہ واحد ہے ممکن ہے ہمارے لیے یہ سوالات اتنے اہم نہ کیونکہ ہم الحمدللہ تو ہاں جی اللہ کو ماننے والے گرانے میں پیدا ہو گیا ورنہ آپ جو ہے قرآن پاک پڑھیں تاریخ ہمبیاں پڑھیں تمام امبیا علیہ السلام کے آپ قرآن پاک میں پڑھیں تمام امبیا اپنے قونوں کو یہی کہہ دیں اے لوگوں کو لا لا الا اللہ لکھو اے لوگوں لا لاہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے ہاں ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کو ہر قسم کے اے وہ نقص سے پاک سمجھنا اللہ کو صاحب قدرت سمجھنا صاحب حیا صاحب علم اور ازل سے ابدھ تک ہاں جی رہنے والی ذات ایسی ذات کائنات پورا اسی کا محتاج اور کسی کا محتاج نہ ہونا ایک بے نیاز مطلق بادشاہ قدرت مطلقہ کا بادشاہ علم مطلقہ کا بادشاہ ہاں جی اسی پاک ذات پر ایمان رکھنا کہ ایمان اگر اللہ پر ایسے عظیم ایمان پیدا ہو جائے نا تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ کا متی ہو جاتا ہے اللہ کا فرمن بردار ہو جاتا ہے عقائد کا انسان کے زندگی پہ بڑا داخل ہے حضائگر عقائد جتنا اللہ کے بارے میں ہماری عقائد مضبوط ہوں گے اتنا جو ہماری زندگی میں چینجز آئے گا ہم گناہ کرنے کی رد نہیں کریں گے چنانچہ یہ صفات مینار پل نے بتایا اللہ قرآن بین الرما میں تمہارے دے میں جاننے والا ہوں کیا چیز اللہ فرمایا میں اے بندگان خدا تمہاری ہر حرکت سگنات میرے علم میں ہے فرمایا ایک درخت کا پتہ بھی نہیں کرتا ہے مگر میرے ذات کو اس چیز کا علم ہے فرمایا زمین کے نیچے گنجک دانہ بھی نہیں جاتا ہے کسی بھی فصل کا اس کا بھی مجھے علم ہے کان اس کائنات میں بھلا فرمایا تمہارے تمام اعمال اوتار کردار کے مجھے علم ہے تم دل میں جو کچھ سوچتے ہیں تمہارے عقل شعور شول میں جو کچھ باتیں آتی ہیں ان سب کا بھی مجھے علم ہے اللہ فرماتے ہیں تم یہ نہیں سوچو کہ میری ذات تم سے غافل ہے تمہارے اعمال سے کردار سے رفتار سے گفتہ سے میں بے خبر ہوں مجھے تمہاری ہر چیز کا علم ہے یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے زین میں پھر اللہ فرمات میں سمیع ہوں میں سننے والا ہوں پرانے باب میں فرمایا تمہاری سرگوشیاں بھی تم ایک دوسرے کے کان میں بولتے ہیں وہ بھی میں سنتا ہوں تمہارے کان خوشیاں میں سنتا ہوں مجھے اللہ کے لیے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اونچی آواز میں بولو یا آہستہ آواز میں بولو سب ایک ساتھ بولو سب الگ الگ بولو ہاں قرآن اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے اور دوسری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے ذات تمام دنیا کے انسان تمام معلومات جن و چرن پرن سب ہاں جی مختلف زبانوں میں اپنے اپنے مختلف حاجتیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیان کریں اور اللہ تعالیٰ ایسے عظیم ذات سب کا الگ الگ سنتا ہے اور سب کی باتوں میں خلط ملط نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو سنتا ہے اور اجابت فرماتا ہے تو ایسے عظیم ذات ہے کہ ایک بندے کے سننے سے دوسرا کا نہ سن سکتا ہو ہاں جی ایک بات پر اللہ کی جب درخواست سن رہا تو دوسرا کا سننا اللہ کو فرصت طلب کریں ہاں ابھی اس کو بولنے دو پھر بعد میں تمہارا سنوں گا ایسا نہیں آزان گرا میں اللہ تعالیٰ جو ہے عظیم ذات ہے اسی طرح اس کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کے جو فرماتے ہیں بندگان خدا میں تمہاری تمام حرکات و سگنات دیکھتا ہوں تمہاری تمام حرکات و سگنات دیکھتا ہوں ہاں جی اور احتیعٰ جو ہے سمندر کے تہ میں ہاں جی ایک سیاہ پتھر کے اوپر ایک چونٹی چھوٹا سا چونٹی بھی حرکت کرتا میں وہ بھی دیکھتا ہوں میں وہ بھی دیکھتا ہوں ہاں جی اور فرمایا اے بندگان خدا اگر تم جو ہے تنہا تم یہ نہ سوچو جہاں کہیں بھی تم کھلاؤ اور نہ ماں کو میں نہ تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں اللہ نے فرمایا میں تمہاری تمام حرکات و سگنات پہ میرا نگاہ ہے اللہ فرماتے قرآن با میں میں بس بشیروں بیمات جو کچھ تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں تمہاری بے بصیروں بیماتا فعلوم جو کچھ میں انجام دیتے ہو میں دیکھتا ہوں تمہارے ہر قور کردار رفتار گفتار سب میں جانتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں سنتا ہوں ازاں نگرامی یہاں تا فرماتا ہے یہ اللہ و خائن تعلین وہ اللہ تمہاری نگاہوں کے خیانت کو بھی دیکھتا ہے اور جانتا ہے تمہاری ہر ہر و سگنات کو دیکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری ہاں جی اقرب من شاول شاہ رقص بھی زیادہ تم سے نزدیک ہوں ہاں جی شاہ رقص بھی تمہارا نزدیک ہوں یعنی تم جتنا خود سے نزدیک ہے اس سے زیادہ میں تم سے نزدیک ہوں عجائن گرہ میں ایسے پاک ذات ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ایک ہی ذات ہے ہر چیز میں ایک ہونا اس کی کمزوری پر دللت کرتا لیکن یہ وہ عظیم ذات ہے اس کا ایک ہونا اس کی قدرت کی عظمت کی نشانی ہے ایک ہے لیکن پوری طاقت اور قوت اور علم کو مالک بادشاہ ہے تاکہ وہ اس کے عظمت کے سامنے پوری کائنات کچھ نہیں ہے یہ تمام زمین آسمان یہ سرہ چاند جو کچھ آبد جو ان اپنے آنکھوں کے سامنے نظارہ کر رہے ہیں ان سب کا حقیقی مالک اور صاحب تصرف جو چاہیں جب چاہیں ان میں جو کچھ تجربات کرنا چاہیں وہ کر سکنے والی مالک کے حقیقی وہی اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات ہے جو واحد ہے آحت ہے ہاں جی اس ذات وہ سمجھ کے سامنے سر و سجود ہو جاتے ہیں وہ رب العالمین ہے تمام عالمین کا رب ہے عظیم گرہ میں ہم جس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے سامنے ہم سر و سجود ہوتے ہیں وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے اس کو جتنا ہو سکے پہچانے کی کوشش کرو اس کا میں غور و فکر کرو اپنے اندر غور و حکر کرو اللہ نے آپ کو یہ دو آنکھ دیا ہے دیکھو یہ کتنی عظیم چیز ہے بظاہر دیکھنے میں اس کے اندر پانی کے سوا کچھ نہیں ہے کچھ چربی ہے کچھ پانی لیکن اس کے کارنامہ کتنا عظیم ہے آزاد نگر میں یہ زبان ایک گوشت ہے ہاں گوشت ہے لیکن اس کے کارنامے کتنے عظیم ہیں ہاں ہم سالوں سال بولتے ہیں لیکن یہ نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ پتلا ہوتا ہے نہ یہ جھکتا ہے آسان کے نام جسم کے اوپر جتنے بھی آپ کے دماغ دیکھو آپ کے دل کے نظام دیکھو آپ کے نظام ہاضمہ دیکھو رگوں کے نظام دیکھو جس جس پہ آپ غور فکر کریں گے ہاں جی انسان متحر ہو جائیں گے اور رب کے عظمت کے سامنے سرب سجود ہو جائیں گے تسلیم ماحس ہو جائیں گے بے اختیار سجدے میں گر پڑیں گے اور رونا شکر کریں گے فریاد کرنا شروع کریں گے لا الہ الا اللہ حق حق یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی بر حق ذات ہے تو ہی بر حق ذات ہے تو ہی برحک ذات کے کر آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے ذہن غرام لہٰذا عقائد میں اللہ کی معروف کو بہت اہمیت حاصل ہے اللہ کی معروفت ہی ہمارے مشکلات کا حل ہے اللہ کی معروفت ہی سے ہاں امبیا کے معرفات ہوتی ہے آئمہ کے معروفات ہوتی ہے قرآن کی معرفات ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی معروفات ہوتی ہے اور اللہ کو جس نے نہیں پہچانا پھر جس نے کچھ بھی نہیں پہچانا وہ محروم شخص ہے وہ بیچارہ ہے وہ مسکین ہے وہ فقیر معاشان غلامی لہٰذا اللہ کے بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ کے صفات کے حوالے سے ان پہ انسان غور و فکر کرے اور سچا ایمان لانے کی کوشش کریں میرے دعائیں پرور نگارا ہم سب کو تیری پاک ذات کی سچی مارحت حقیقی مارحت کی توفیق عطا تافنمائیں تاکہ ہم تیری سچی بندگی کر سکیں آمین یا رب اللہ